یہ سرما انتیسویں پارے کے پہلے رکو ہے یہ رکو آرت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے ابتدائی سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں دو رکو چالیس آیتیں ایک سو ننانوے کلیمار چھ جی بانوے حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منکرین آخرتوں کو مخاطب کر کے ان کے ایک ایک شبہ اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان اور اس کا واقعہ ہونا اور یقین ہونا ثابت کیا گیا ہے اور یہ بھی صاف صاف بتایا گیا ہے کہ جو لوگ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے بلکہ اس کی اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کے رہے گا تمہارا سب کچھ یوں کہ یوں ہی سامنے رکھ دیا جائے گا اور حقیقت میں تو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے بھی تم پہلے سے ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا اور تم میں سے ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ دنیا, دنیا میں کیا کر کے آیا ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے نا نہیں ہوتا وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہلانے کے لیے اپنے آخرت کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذرے کیوں نہ بناتا کرتا ہے چنانچہ اس شعر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا کرنے والا ہے قیامہ ہاں قسم کہتا ہوں میں قیامت کے کی دن کی اللہ تبارک کو اطالعہ قیامت کا دن یہاں بیان فرما کر اس کی اہمیت کو بندوں کے سامنے واضح فرمانا چاہتا ہے اور ساتھ پھر اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ اس کا قسم اٹھا کر مزید تاکید کے لیے بندوں پر اس حقیقت کو پختہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندو تمہارے اوپر آنے والی جس گڑی اور جس دن کا تم انکاری ہو تمہارے انکار کی وجہ سے وہ موقف نہیں ہوگا بلکہ میں قسم کرتا ہوں کہ وہ گڑی اور وہ دن آ کے رہے گی جس نے سارے اگنوں اور پچھلوں کو اپنی رنگی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہوگا ورنہ اقس مبن نفس اور قسم ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کے نفس لوامہ اس نفس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک بندے مومن کا نفس بھی ہو سکتا ہے اور ایک بندے منکر کا نفس بھی ہو سکتا ہے بندہ مومن کا نفس لبامہ یعنی ملامت کرنے والا کہ جب مومن بندہ اچھے کام کر لیتا ہے تو اس کا نفس پھر اسے کھوس رہتا ہے کہ بھئی یہ کم ہے اور کرو یہ کم ہے اور کرو یہ کم ہے اور کرو اور اگر کوئی کوتا ہی اس سے سرجد ہو جائے تو پھر اسے ملامت کرتا ہے اس کا ضمیر اسے جنجوڑتا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لہٰذا اس کا ضمیر اس کو اور استغفار پہ امادہ کرتا ہے اور غیر مسلم کا جو نفس عبامہ ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے برائیوں کے کرنے پر امادہ کرنے کے غرض سے کہ تو ہی یہ کام نہیں کر رہا کر گزر جاؤ اس کو کر گزر جاؤ اس کو اس میں تمہارا فائدہ ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے احصب السانوں کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے کہ ہم جمع نہ کریں گے اس کے ہڈیوں کو یعنی یہ خیال ہے کہ ہڈیوں تک کا چورا ہو گیا اور ان کے ریزے مٹی وغیرہ کے ذرات میں جا ملے بلا اب کس طرح اکٹھے کر کے چھوڑ دیے جائیں گے یہ چیز تو محال معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بلا کیوں نہ قادرین ہم قادر ہے اعلیٰ اس بات پر ان بنانا کہ ہم اس کے انگل کے پوروں کو بنا لے بنانا انگلیوں کے پور کہ جس کے اندر جو باریک لہریں ہیں اور جو باریک رگے ہیں اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ انسان کے انگلوں کے پرنٹ بھی اس طریقے سے بنا لے کہ جس طریقے سے وہ دنیا میں تھے جو دنیا میں ایک انسان کی دوسری کے ساتھ مل کے نہیں ہے اللہ قادر ہے کہ ان کو پھر اسی طریقے سے بنا لے جس کی انگلوں کے پرنٹ ایک دوسروں کے ساتھ پھر بھی نہ مل سکے بل یرید الانسان بلکہ انسان چاہتا ہے یخ جرا کہ وہ نا فرمانیاں کرتا رہے آگے آگے یس وہ پوچھتا ہے ایا نہ یوم القیامہ کب ہوگا قیامت کے دن وہ قیامت جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ قیامت کا دن کب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا فیضا برقل وفر جب تمہارے آنکھ کے پتر آ جائے گی وہ سفل اور چاند کو گرہن لگ جائے گا چاند بینور ہو جائے گی وہ جمع آشم اور اکٹھے ہوں گے سورج اور چاند یعنی بینور ہونے میں دونوں شریف ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے یقول ال انسانوں پھر کہے گا انسان یوم عظم اس دن این المفر کہاں ہے باغنی کی جگہ کہ جس کے طرف باغ کر میں خود کو بچا دوں کل کوئی نہیں لا وزر کہیں بچاؤ کی جگہ بلکہ الا ربک یوم عدم المستقر تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا یعنی اب تو ہر حال میں رب کے پاس جانا ہے اور وہاں تیرے حساب اور کتاب میں ہونا ہے یہ انسان جب قیامت کا دن ہوگا تو بدہوازگی میں یہ کہے گا کہ آج خیدر کو بھاگوں اور کہاں بنا لوں ارشاد ہوگا کہ آج نہ بھاگنے کا موقع ہے نہ سوال کرنے کا آج کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکتی نہ پنا دے سکتی ہے آج کے دن سب کو اپنے پرورتکار کے عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اسی کی پیشی میں ٹھہرنا ہے پھر وہ جس کے حق میں جو کچھ فیصلہ کریں وہ فیصلہ اس کے امال کا نتیجہ ہوگا لہذا کوئی شخص اللہ کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار نہیں کر سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لنبع الانسان خبر دیا جائے گا انسان کو اس دن بما اس کا قدمہ جو اس نے آگے بھیجا یعنی دنیا میں رہ کر وہ جو کچھ کرتا رہا وہ اخر اور جو کچھ اس نے پیچھے چوڑا خود مر گیا پیچھے ایسے کارنامے چوڑا کہ بندگاہ نے خدا اس سے یا تو اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یا پھر وہ اپنے آخرت کے لیے بربادی کا سامان کر رہے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ بڑا ہی مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص اور خوش قسمت ہے وہ کہ جو خود تو مر جائے لیکن اپنی زندگی میں ایسے اچھے کام کر جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں اور بندگان خدا اس کے اس لگائے ہوئے درخت سے فائدہ اٹھاتے رہے یعنی اس کی اس اچھی کی ہوئی کاموں سے اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھاتے رہے اور بہت ہی قابل افسوس ہے وہ شخص اور بڑا بدقسمت ہے وہ شخص کہ جو خود تو مر جائے لیکن ایسے برائیاں کر جائیں ایسے باتیں اور ایسے اعمال اور ایسے قصے لوگوں میں عام کر جائیں کہ لوگ ان کے ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے آخرت کے لیے بربادی کا سامان کر رہے ہوں جہاں اس کے پلائی ہوئی ان بدعامالیوں سے ان امال کے ارتکاب کرنے والے لوگ آخرت میں اللہ کے پکڑ میں آئیں گے وہاں ان برائیوں کو پھیلانے والا ان برائیوں کو ایجاد کرنے والا بھی ان برائیوں کے ارتکاب کرنے والوں کی طرح برابر کا مجرم ہوگا اللہ کا ارشاد ہے بل انسان وعلیٰ نسیحی بسی بلکہ انسان خود اپنے آپ پہ دلیل ہے اگرچہ یہ جی انسان بہت سارے بہانے تالاش کرتا رہے اور بہانے تراشتا رہے یہ انسان خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اللہ ہے اللہ کا انکار اور اللہ کی باتوں کا انکار گویا اپنے ذات کا انکار کرنا ہے اپنے ذات کی نفی کرنا ہے اگر میں ہوں تو اللہ ہے اس لیے کہ میرے وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی ہے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہی نازل ہوتی تو حضون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک طرف اس وحی کو حضرت جبری صلاح سے اخذ کرتے حاصل کرتے اور ساتھ ہی اس کو پڑھتے بھی تھے زبان بھی حرکت میں لاتے تھے اور ساتھ ہی ان الفاظ کو یاد بھی کرتے تھے کہیں بھول نہیں جاؤں اور ظاہر بات ہے کہ بے ایک وقت یہ تین کام کرنا بڑا مشکل کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جب آپ کے طرف وہی کا نظور ہو تو اس کے اوپر آپ اپنے زبان کو حرکت نہ دیجیے بلکہ آپ توجہ کے ساتھ اس وحی کو سنتے رہیے جس طرح ہم نے آپ پہ وہی نازل کی اسی طریقے سے ہوں وہ ہم آپ کو کروا بھی دیں گے یاد کروا بھی دیں گے چنانچہ شاید بڑی تعلیم آپ نہ چلائیے اس کے ذریعے لسان کا اپنے زبان کو حرکت نہ دیجئے اس کے ذریعے اپنے زبان کو لتاجل جی تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں انہ جمع ہو بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا وقان اور پڑھنا تیرے زبان سے فیضا قرآنا ہو پھر جب ہم پڑھنے لگے اس کو فط تب تو ساتھ رہے آپ اس کے پڑھنے کی۔ بیانہ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کے آپ کے ذریعے سے بیان کرنا کل کوئی بات نہیں بل تو ہب بلکہ تم لوگ جلدی جاتے ہو وہ تجرا اور چورتے ہو جو دیر میں آئے ہوئی یوم نوزورا کتنے ہی چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے الہ رب دا اپنے رب کے طرف دیکھنے والے ہوں گے وہ بوجو ہوں اور کتنی ہی منہ اس دن اداس ہوں گے تظن میں وہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہو جانے والا ہے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ سیامت کی تصویر خوشی کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن بے شمار لوگ ہوں گے جو حشاش اور بشاش اور تر و تازہ ہوں گے اللہ کی دیدار سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور بےشمار لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے اترے ہوئے آنے والے لمحات کے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کمر چھوڑنے والا معاملہ ہوگا کوئی بات نہیں بلغت تراقی جس وقت جا پہنچے پون گا ان کا روح ان کے ہنس تک وکیلا اور وہ کہے گا من راق کوئی ہے جاڑ پھونک کرنے والا جب انسان جب بیمار ہر طرف سے نومید ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی اور حکیم بھی اس کو جواب دے دیتے ہیں تو آخر میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کے حق میں دعا کرو تو اللہ تبارک کو تلا فرماتے کی کوئی بات نہیں جو لوگ ہمارے کلام کے کلام ہونے سے انکار کرتے ہیں اور جو لوگ ہمارے اس کلام میں بیان ہونے والے ہمارے احکامات کی ترتیب کرتے ہیں کوئی بات نہیں جب ان پر وہ وقت آئے گا جب ان کا روح ان کے گلے تک پہنچ جائے گا اور پھر وہ کہے گا کوئی ہے جاڑ پون کرنے والا وزن انفراق اور وہ سمجھے گا کہ اب وقت آیا ہے جدائی کا ولطف فتح صاحب اور جب لپٹ جائے گی ایک پینڈ دوسری پینڈی کے ساتھ یعنی جب وہ رگ لے گا پاؤں کو جس وقت اس کا روح نکل رہا ہوگا الا ربی کا یوم المساک تیرے رب کی طرف اس دن کھینچ کر اس کا چلا جانا اللہ تبارک و اطادہ ان آیاتوں میں آخرت کے انکار کرنے والوں کے ان حالات کا تذکرہ فرماتا ہے جو ان میں سے ہر ایک کے آنے والے ہیں وہ اخراوان باللہ من بسم اللہ الرحمن فلا صدق ولا ثم پارے سرحام کے یہ دوسری اور آخری رکرو ہے جو کہ آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے اس گزشتہ رکو کے آخر میں انسانوں پر موت کے وقت کے سختیوں کے وجوہات بیان فرمائے ہیں کہ موت کے وقت کی جو سختیاں انسانوں پہ آتی ہے یا جن پہ آئے گی وہ اس لیے کہ وہ ان صفات کے حامل تھے کہ نہ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تصدیق کی اور نہ انہوں نے نماز پڑھی بلکہ الٹا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی تقدیف کی اور تکبر کے ساتھ وہ گھومتا پھرتا اپنے گھروں کی طرف آتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا یہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو منی کے ایک بون سے ایک قطرے سے پیدا نہیں کیا اور پھر اس کو ہم نے ایک جمے ہوئے خون کی صورت میں تبدیل نہیں کیا پھر اسی سے ہم نے اس انسان کے یہ صورت نہیں بنائی جن میں سے بعض نر ہیں بعض مادے ہیں کر رہے ہیں کچھ مزرکر ہے کچھ منس ہے جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اس انسان کے مرنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں یقیناً وہ اللہ جس نے اس انسان کو پہلے مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو دوبارہ پیدا کر لے لیکن جو لوگ آخرت کے انکار کرتے ہیں کیا کیا جائے ان کے عقلوں کے ساتھ کہ جو اپنے آپ کو مانتے ہیں لیکن اپنے خلقت پہ غور نہیں کرتے اس برط ہے فلاں نہ تو انہوں نے یقین کیا ولا اللہ اور نہ انہوں نے نماز پڑھی ولاکن قزب و لیکن انہوں نے جٹلایا اور منہ مڑا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے وہ سب کچھ سنا جو اوپر کے آیات میں بیان کیا گیا ہے مگر پھر بھی وہ اپنے انکار ہی پر اڑا رہا اور یہ آیات سننے کے بعد اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا مفسرین میں سے امام مجاہد اور قطاذہ اور ابن زیر فرماتے ہیں کہ یہ شخص ابو جہل تھا کہ اس نے اللہ تبارک و اطالا کے آیاتوں کو سنا قرآن مجید کو سنا لیکن سننے کے بعد اس نے اپنے رویے کو جو اس نے پہلے سے اختیار کر رکھا تھا اللہ کے کلام کے بارے میں اس کو بدلا نہیں بلکہ اٹھ کر اکل اکڑنے کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اس آیات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی یہ آیات خاص توجہ کی طلب ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی صداقت تسلیم کرنے کا اولین اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے شریعت الہی کے دوسرے احکام کے تعمیل کی نوبت تو بعد ہی میں آتے ہیں لیکن ایمان کے اقرار کے بعد کوئی زیادہ مدت نہیں گزرتی کہ نماز... کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے اور اسی وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی نے زبان سے جس چیز کے ماننے کا اقرار کیا ہے کیا وہ واقعی اس کے دل کی آواز ہے یا محض اس کا ایک ہوا ہے جو اس نے چند الفاظ کی شکل میں منہ سے نکال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اولا لکف اولا بربادی ہو تیرے لیے بربادی ثم اول کا اولا, لکف اولا پھر بربادی ہو تیر لیے بربادی احسب السان کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے کا سودا یہ کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بے لغام بے قید سدا اس اون کو کہا جاتا ہے کہ جس کو مالکوں نے گھر سے نکال دیا ہو اور اپنے تمام تر و بستگیاں اس کے ساتھ ختم کر دی ہو تو کیا یہ منکر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے پھر یوں ہی چھوڑ دیا المیہ کو مطفت کیا وہ نا تھا ایک بوند من منی منی کی یمنا جو ٹپکایا گیا علقتا پھر ہوا وہ خون کا ایک جمع ہوا لوتڑا فخا پس اسی نے اس سے بنایا اور پھر ٹھیک ٹھاک کیا فاج من حص دو جی اسی نے بنایا اس نتخی کی بوند سے جوڑا جوڑا یعنی از کر ابل انسا ایک نر اور دوسرا مادہ علائی فضانے قادرین کیا نہیں ہے وہ اس بات کے قادر علیہ موتا یہ کہ وہ مردہ زندہ کر دیں مردوں کو اخرداوانہ الحمد للہ رب عالمین